بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم تنزل الكتاب من الله العزیز الحکیم حامیم اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور دانا کی طرف سے ہے ان نَفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ آیاتٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اور تمہاری پیدایش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وقتلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون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 میو اہم جہن والا کسبو شی اولا مت خدو دون ہی اولی ولا ہوں بنا ان کے سامنے دوزخ ہے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 اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی وااتیناہم بَیناتیم منل امر فمختلفو الا من, من بعدما جاءہم العلم بغیم بینہم ان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 بما کسبت وهم لا يظلمون اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے آمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو و ہوا اضلہ اللہ علیہ علیہ علیہ و ختم علیہ سمعی و قلبی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 کمسم میم تم سما کم الاؤ ملکیا متیلاو بفی علاؤ کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے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 اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے وہ تو کل امت جاسی کلو امت الا کتاب ال تجز نماک اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب امال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا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 کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے ندری مسا کل تم میں ندری مسا ت وما نحن اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم اس کو محض ذنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا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 تم آیا ہز و غروت کمل حیات دنیا و غروت کمل حیات دنیا فل ملا مِنْهَا رجو نا ولا هم <سؤال>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 جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانہ ہے۔ صدق الله العظیم